اچھا <distinti> جملے کی اقسام آپ نے پڑھ لی ہے کہ جملہ ذاتی اعتبار سے چار, چار طرح کا ہوتا ہے ذاتی اعتبار سے چار, چار, چار طرح کا ہوتا ہے کون کون سا ہاں اسمیہ فیلیا شرتیہ زرتی اسمیہ جس کا پہلا حصہ عشہ مو فیلیا پہلا حصہ فیل ہو شرطیہ جس میں ظرفیہ جس میں ظرف یعنی وقت یا جگہ کا بیان اور صفاتی اعتبار سے جملہ چھ قسم کا ہوتا ہے صفاتی اعتبار سے کتنے قسم کا ہوتا ہے چھ قسم کا ہوتا ہے وہ کون کون سی ہاں مبینہ, مبینہ معللہ مرتار مستنفہ حالیہ اور معتوفہ مبینہ جو پہلے جملے کی وضاحت کرے پچھلے جملے کی وضاحت کرے کھول کر بیان کر دے وہ مبینہ معللہ جو پچھلے کی علت وجہ سبب بیان کرے اور مرچ را جو کلام میں بے جوڑ آئے جس کا کلام کے ساتھ تعلق ناؤ درمیان میں خام خی آ جائے جملہ مو ترے مستعنفہ جو سب سے پہلے آپ بولیں گے وہ مستعنفہ ہی ہوگا جس سے کلام شروع ہوگا ہو وہ جملہ مستعنفہ حالیہ جس میں حال بیان ہو جو جملہ حال واقع ہو رہا ہو حالت جس میں بیان کی جائے حالیہ محتوفہ جس کو پچھلے جملے پہ عطف کیا جائے یہ چھ اور چار کل کتنی ہو گئی دس قسمیں چار قسمیں ذاتی اور چھ صفاتی جملے کی ذاتی اور صفاتی قسمیں آج ہم نے پڑھنا ہے علامات علامات اسم علامات اسم اسم پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اس میں کوئی زمانہ نا نا اپنا معنی خود دے دوسرے جملے کے دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معنی معلوم ہو جائے لیکن زمانہ موجود نہ ہو یہ ہے اسم اچھا یہ تو تھی اسم کی ایک پہچان یہ تھی اسم کی ایک پہچان اب اسم کی پہچان کرنے کے لیے اور کئی علامتیں وہ اس نے ذکر کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسم کی علامتیں اور فیر کی علامتیں اچھی طرح سے یاد کریں تو آپ کے لیے اسم فیر کو پہچاننا آسان ہو جائے گا اسم اور فیر کو پہچاننا سوکھا ہو جائے گا اب ایک تو علامت جو آپ نے پہلے پڑھی ہے پہچان اسم کی کہ معنی اس کا سمجھ آ رہا ہو اور زمانہ نہ ہو اس کو مطلب ہے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسم کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو معنی آنا ضروری ہے ترجمہ آپ کو لفظ کا آئے گا تو پھر ہی آپ دیکھ سکیں گے نا کہ اس کا معنی پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا اس میں دمانا ہے یا نہیں ہے ترجمے کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ جو آج آپ نے علامتیں پڑھنی ہیں یہ <سؤال> علامتیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ کو اگر اسم کا ترجمہ کلمے کا معنی نہیں بھی آتا تب بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے کہ نہیں اس نے کل بیان کی ہے گیارہ علامتیں کتنی گیارہ لام اور حرف جر شروع میں آ جائے شروع میں جس کے لام آ جائے یا حرفے جار, جار, جار آ جائے وہ کیا ہوگا لام آئے یا حرفے جار آئے آخر میں تنوین آئے حرف جار وہ آپ آگے پڑھیں گے حرف جار ستارہ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ حرف جار جس کے شروع میں آئے وہ اسم ہوگا اب کچھ حرف جار ایسے ہیں جو آپ بار بار پڑھتے ہیں جیسے آلہ با فی من لام نہیں تا بہت کم آتا ہے یہ چند ایک حروف جار ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں کاف بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے وہ حروف جارہ کے طور پہ بہت کم آتا ہے حرف جارہ کے طور پہ کم آتا ہے ہاں حرف جار تو ہے یعنی کہ یہ اکثر آتے ہیں جیسے آپ نے پڑا سراط اللہ دینا انم تھا علائی اللہ حرف جار ہے اور ہم مجرور ہے ٹھیک ہے بسم اللہ بس ملا میں با پر فی جار ہے آگے اسم اس کا مجرور ہے جار کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجرور ٹھیک ہے یہ آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے کل سترہ جار کا مطلب جار دینے والا مجرور جس پر جار ہو جار زیر جار زیر کو کہتے ہیں کسرہ کو کثر لام اور حرف جار شروع میں ہو ٹھیک ہے آخر میں اس کے تنوین ہو دو زبر دو زیر دو پیش تنوین جہاں پر آئے گی وہ عیسم ہی ہوگا جس پہ تنوین آئے گی وہ پکی بات ہے عیسم مسند الیہ ہو مسند الیہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے اور فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا تو جو مسند الیہ ہوگا وہ اسم ہی ہوگا کیونکہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا اور ہر اقدام مسند ہوتا ہے نا مسند الیہ لہٰذا جو مسند الیہ ہوگا وہ کیا ہوگا اسم ہی مضاف ہو مضاف ہو مضاف بھی اسم ہی ہوتا ہے جیسے عبد اللہ عبد مضاف اللہ مضافل مرکب اضافی پر ہی نہیں <سؤال> فیر, فیر پر نہیں پر ترمیم نہیں آتی کام اسم اس میں فائل ہے فائلن کے وزن پر کام اس میں فائل ہے مضاف کھڑا ہونا فیل ہے لیکن کھڑا ہونے والا یہ تو فیل نہیں ہے کھڑا ہونے والا تو فائل ہے اکیلا کرنے والا پاپا آئی اکیلا رفض ہو یہ تو کس میں ایڈا زہینوں پاک جو دار دور دور دوسرا ہے خالی قام آئے تو کائمن بھی خالی آ سکتا ہے وہ تو دیکھیں گے نا ضرورت کس شے کی ہے ٹھیک <تصفح> ہے مضاف یہ بھی اسم ہوگا مصغر مصغر یہ بھی اسم ہے مصغر مصغر کہتے ہیں جو کسی کو چھوٹا کرے اس طرح بچہ ہے نا بچہ بچہ اس کی تصغیر یا اس کا اسم مصغر کیا بنے گا بچوں گڑا بچوں گڑا کتاب کو کہتے ہیں اس کی اسم تصغیر یہ چھوٹا سا کتاب چاہے کتاب نہیں ہے بلکہ کیا ہے کتاب چہ تصغیر اس کو کہتے ہیں اسم مصغر اسم مصغر جس طرح پنجابی میں پتر اور پتر کی تصغیر پتری اسی طرح عربی میں چلتی ہے مصغر راجل کی تصغیر رجر ان آدمی رجل چھوٹا سا بندہ مصغر ٹھیک ہے منسوب صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح. یہ تفسیر آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے فی الحال آپ لفظ یاد کریں تھوڑی بہت آپ کو پہچان میں نے بتائی ہے نا بس اتنی کافی باقی تفسیر آپ آگے پڑھیں گے ابھی صرف آپ لفظ یاد کریں ٹھیک ہے اور پھر جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے مزید پہچان ہوتی جائے گی ہاں تصغیر اس کا چھوٹا کرنا چھوٹا کرنا اس کی سے اس کے نام میں ذرا تھوڑی سی چھوٹائی بنا پیدا کر دینا پیار, پیار سے, سے کہہ دینا یا غصے سے بھی کہا جا سکتا ہے مصغر مصغر کے میں نہیں مصغر خود جو مصغر ہو شروع میں نہیں مصغر ہو جو بھی مصغر ہوگا وہ اسم ہوگا جیسے رجیلن مصغر آ جائے, کیسے قریع رجوہ جب آپ پڑھیں گے نا اس میں مصغر پھر پتہ چلے گا کیسے بنتا ہے یہ آگے منصوب ہو منصوب کسی کی طرف نسبت ٹھیک ہے جیسے صرفی نحوی نسبت ہی ہے نا صرفی سرفیلم صرف کو جاننے والا نحوی نہب نحو کو جاننے والا ٹھیک ہے نسبت ہے لاہور کا رہنے والا لاہوری آخر میں یا لگا دیا دی نسبت اس کو بولتے ہیں یہ نسبت اس میں منصوب پاکستان کا رہنے والا پاکستانی ہندوستان کا رہنے والا ہندی ہندوستانی یہ سارے کیا ہیں اس میں منصوب اس میں منصوب اس جو منصوب ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے فیل منسوب نہیں ہوتا نہ حرف ہوتا ہے تسنیہ تسنیہ اور جمع تسنیہ اور جمع یہ بھی اسم ہوتا ہے فیر کبھی تسنیہ یا جمع نیم. نہیں ہوتا پھیر کبھی تسنیہ یا جمع نیم. نہیں ہوتا فیل میں جو سیگے ہوتے ہیں نا واحد کا سیگھا تسنیا کا سیگا جمعہ کا سیگا وہ فیل واحدمہ تسنیا نہیں ہوتا بلکہ وہ فائل واحد واحدمہ تسنیا ہوتا ہے کرنے والے دو تین ہوتے ہیں نا جیسے زارا با مارا اس ایک مرد نے زارا با مارا دو مردوں نے مارا تو ایک ہی ہے نا مارنے والے دو ہیں زارا بو مارا ان تین یا تین سے زیادہ مردوں نے سب مردوں نے اب مارنے والے بڑے ہیں فیل ایک ہی ہے ہاں فیل تصنیہ یا جمع نہیں ہوتا ٹھیک ہے تسنیا یا جمع کیا ہوگا اسم ہی ہوگا تصنیہ یا جمع اسم ہی ہوگا موصوف موصوف جس کی صفت بیان کی جائے جس کی صفت بیان کی جائے چاہے وہ اچھی ہو یا بری شفت اچھی بھی ہوتی ہے صفت بری بھی ہوتی ہے جس کی صفت بیان کی جائے موسوخ بری صفت جی آخ تو انتہائی نکما بنتا ہے پرلے دجے دا چول ہاں اے چبل ہونا صفت ہے ناڑی سفت وہ تاکہ وہ تعمیر ہوندی ہے صفت <laughs> ہوں <laughs> <laughs> چبل صفت ہے کہ موصوف نکما ہونا صفت ہے اور آپ کیا ہوگئے موسوخ جس کی صفت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں موسوخ تو موسف اسم ہی ہوگا موسوف کیا ہوگا جیسے راج الکریم باعزت آدمی وہ سیگا یہ صفت ہے نا وہ ایک اور چیز ہے ویسے تو یہ یعنی کہ جو محمد ہے یہ اسم اسمقول کا سیگا ہے یہ سب مقھول کا سیگا ہے سیدھا صفت وہ ایک اور چیز ہوتی ہے یہ کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو سیگھا صفت جیسے خاشے نن موٹا ہونا پتلا ہونا یہ کیا سیگھا صفت ہے لیکن یہ موسوخ نہیں یہ خود صفت ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا وہ ہاتھی ہے تو وہ موصوف ہوگا نا تائے متحرکہ اسے ملی ہو تائے متحرکہ یعنی جس کے آخر میں گول تا ہو آخر میں گول تا وہ بھی کیا ہوگا کشمہ علیحدہ تو آتی نہیں ہے نا گول تا ملی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اور تا کے درمیان فاصلہ نہ ہو یعنی درمیان میں کوئی اور شے نہ آئے نہیں ساتھ ہے ایک پورا نہیں لفظ ایک ہی ہے نا یا تو نا کہ مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ لیں جیسے امرا آتن اب یہ تا الگ تو نہیں ہو سکتی لکھنے میں اگرچہ یہ الف کے ساتھ وہ مل جوڑ کے نہیں لکھی جاتی لیکن ہے تو ساتھ ہی جڑی ہوئی نا لفظ ایک ہے درمیان میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے نا یہ کل گیارہ ہیں ٹھیک ہے خیل اور حرف کی علامتیں انشاءاللہ شاء اللہ کال پڑیں گے آج صرف یہ یاد کر لیں شروع میں الفلام اور حرف جار ہو شروع میں الفلام اور حرف جار ہو آخر میں تنوین یا تائے تانیس ہو تائے متحرک ہو آخر میں تنوین یا تائے متحرک ہو چار ہو گئے دو علامتیں شروع کی شروع میں کیا الفلا اور کرتے جار آخر میں دو تنوین اور طائے متحرکہ تنوین اور طائے متحرکہ ٹھیک ہے چار ہو گئی آگے تسنیہ اور جمع تسنیہ جمع یہ کتنی ہو گئی چھ دو شروع کی دو آخر کی دو ہو گئی تسنیہ جمع ٹھیک ہے دو ہو گئی موصوف اور منصوب موصوف اور منسوب. منصوب. منصوب موصوف اور منسوب. منصوب ٹھیک ہے باقی رہ گئی تین وہ ہے مصن دل مسغر اور مضاف مصندل مسغر اور مضاف کل گیارہ چلیں پڑھیں جی اس کے شروع میں ہو جیسے زین الم قارم مضاف ہو جیسے غلام مصبر ہو جیسے قریش منصوب ہو جیسے تسمین ہو جیسے رج جمع ہو جیسے رجعال موصوف ہو جیسے رج الکریم تعیم متحرکہ ہو تہ متحرکہ اس ویل ہو جیسے ظاہری ظار فائدہ ہم فائدہ واضح ہو کہ فیل تسمین یا جمع نہیں ہوتا اور فیل کے جو سی سیکھے اور جمع کراتے ہیں وہ فائن کے اعتبار سے جیسے فعال یا فعلانی ان دو مردوں نے کیا وہ دو مرد کرتے ہیں ایسے ہی فارو یا فع رونا ان سب مردوں نے کیا وہ سب مرد کرتے ہیں کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے کام تو چلو جی اس کو دہرائیں کھڑے ہو کے سب کھڑے ہو کے اس کو دوہرائیں